بھائی یا جو آئیں گے سُنی ترق بھائی آئیں گے تو ان کو دے دیں گے میرے خیال ایزی بھائی موجود ہیں ایزی بھائی آپ روم کے ہیں نا جی ایزی بھائی موجود ہیں ان شاء تو ان وہ اس وہ بیان کو ریکارڈ بھی کریں گے اور جس جی جی مناسب ہوگا اس کو یا تو, تو یو ٹیوب پہ ڈالیں گے یا اس کو جو بھی ہے کہ ہماری جو وہ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ اس کو ڈالیں گے تو بالکل غلط وقت کی ضرورت ہے کو کرنے کی اور یعنی یہ ہمارے علماء کرام کی بڑی ایک عرصے سے سوچ رہی ہے ان کی فکر رہی ہے کہ ایک ایک سننی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور کس طرح لوگوں کے ایمان کو بچایا جائے ان کے عقیدے کو بچایا جائے تاکہ کل قیامت میں وہ اس بات پر سرخرو ہو کے ان علماء کرام کی محنت اور ان کی محبت کی وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے وہ بچ گیا آج کے اس پر دور میں واقعی میں مسلمانوں کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے رونا آتا ہے کہ ایمان کی بالکل فکر نہیں ہوتی مال کی کاروبار کی اولاد کی گاڑیوں کی گھر کی یعنی بڑی زبردست لوگ فکر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک پائی کو جوڑنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں نہ حلال اور حرام کا فکر ہے نہ کچھ لیکن جب ایمان کا معاملہ آتا ہے تو جیسے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایمان کا تو حضرت ضرور اس موضوع پہ ہمیں بتائیں کہ جو عقیدہ ہے انسان کا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور بغیر عقیدے کے بغیر انسان کی صحیح یعنی اس سمجھنے کی اصلاح کے اس کے لیے ذریعہ جو ہے وہ تو نجات کا ذریعہ ہے ہی نہیں تو چلیں میں مائیک ریلیز کرتا ہوں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ شاء اللہ کہ ہم آپ سے بہت سیکھتے ہی رہتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے ساتھ جو حضرات موجود ہیں انشاءاللہ شاء ان سے بھی بڑا ہمیں آج استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا تو میں آپ حضرات کے لیے مائک کو کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ بھائی ہمارے علماء کرام تو راضی نہیں ہے نیٹ پر آنے کے لیے اب کیا کریں اب تو یہاں سوانا بڑی ضرورت ہے یہاں گانے لگاتے نہیں تو اگر علماء کرام نہیں مانتے آنے کے لیے یہ دیکھ لیں یہ حالت ہے ہماری ہر یار کمار دے دیکھ لیں میرے پاس اس وقت نا اب کیا کریں دیکھنا تین چار علماء کرام बैठे हुए तो कोई भी कुछ सुनाने के लिए तैयार नहीं।, नहीं तो मैं क्या कह सकता हूँ अब السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ کرم فرمائے آپ کی بڑی نوازش ہوگی ماشاء اللہ آپ پاکستان میں پنجاب میں تو لوگوں کو بڑا ہی یعنی یہ کہ اپنے فیوزات سے اور اپنے برسات سے اپنے بیانات سے نوازتے ہی رہتے ہیں لیکن انٹرنیشنل سے آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت دنیا کے تقریبا میرا خیال ہے کہ آٹھ دس ممالک سے ہم لوگ یہاں موجود ہیں Uh, جیسا کہ میں خود ہی یو ایس اے سے ہوں ہمارے ایزی بھائی جو ہیں وہ یو کے سے ہیں اسی طرح ہمارے چودھری سوانا بھائی جو ہیں وہ یو کے سے ہیں آپ حضرت پاکستان سے ماشاء اللہ موجود ہیں اور کافی اسلامی بھائی جو ہیں وہ اپنے اے, یو, یورپ کی جو ہے مختلف مختلف جو کنٹریز ہیں وہاں سے ہیں ہمارے بھائی یہاں پہ موریشیز سے بھی تشریف لاتے ہیں افریقہ سے بھی تشریف لاتے ہیں مڈل ایسٹ سے بھی کچھ اسلامی بھائی جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور امریکہ سے بھی ہمارے بھائی آتے ہیں تو جی فیضان مرشید بالکل یہ اٹلی سے اٹلی سے اٹالیس کو ہیں اٹلی سے موجود ہیں یہاں تو بڑی خوشی ہوگی کہ آپ حضرت ہم پر قدم فرمائیں گے ان یہ ہے کہ اسپین سے بھی لوگ موجود ہیں اور آپ کو حد ہوگی کہ ہمارے اسپینش ایک اسلامی بھائی ہیں وہ ریورٹ ہوئے تھے اسلام میں الحمد اور وہ بھی ماشاء اللہ پکے اہل سنت جماعت کے اور امام اہل سنت علیٰ حضرت کے بڑے چاہنے والے ہیں اور جیسا کہ یہ سفر مزفر کا مہینہ ہے اور اعلی حضرت کا مہینہ ہے تو اس نسبت سے اگر اعلی حضرت کے اوپر کوئی ایسا کلام ہو جائے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے الفاظوں میں بند فرمائے کہ آج تک یہ ہے کہ کسی نے اعلیٰ حضرت کی ایسی شان بیان نہ کی ہو تو اعلیٰ حضرت کی جتنی شان بیان کی جائے وہ کم ہے اور کوئی کر نہیں سکتا تو آپ حضرت تشریف لائیں اور اعلی حضرت کا جو ماشاء مہینہ ہے اس مہینے کی نسبت سے سفر المظفر سے اعلیٰ حضرت کا کلام فرمائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کہ جو وحابیوں کے جو ہے نا رضا کے میزے کی مار ہے کہ ادو کے دل میں خار ہے تو ان اللہ تعالی ایسا خار پیدا کریں گے کہ جب بھی وہ اعلیٰ حضرت کا نام سنیں گے تو وہ یہ سمجھنے کے کہ ہماری مسجدوں سے ہماری محفلوں سے ہمارے علاقوں سے وہ ایسے بھاگیں گے کہ بھاگو یہ تو رضبی ہیں یا رضوی ہیں یا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو غرض میں مائیکری ہوں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم جی آپ سب لوگ کہتے ہیں میں زاہد قادری گجرالت سے بات کر رہا ہوں رکن سنی تحریک پنجاب رابطہ کمیٹی زاہد حبیب قادری گجرالت میں جی آپ سب کے جذبات جان کر بہت خوشی ہوئی ہے الحمدللہ ایسی بات نہیں تھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ ہم تو صرف اس چکر میں ہیں کہ بڑے بڑے عرص کی تقاریب ہو محفل میلاد ہو گیارہویں شریف اور بارہویں شریف میں لنگر ہو لیکن یہ ہماری جو پاکستان کے اندر جنگ ہے یہ اس کا حل نہیں रिजवी कादरी बहुत है लेकिन स्ट्रांग नहीं है अल्लाह करे की ये स्ट्रांग हो जाए हमारे पास मीडिया नहीं है हमारे पास लिखने वाले नहीं है हमारे पास पढ़े लिखे स्कॉलर नहीं है जिन लोगों से हमारी लड़ाई है वोशिया है देवबंदी है वहाँी है कादयानी उनके लोग जो जो पढ़ते चले जाते हैं वो इससे اپنی دماغ سے اپنے مسلط سے زیادہ ریلیٹ ہوتے ہیں اور اپنے مسلط کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ تمام تکالیف تمام مصائب اور آپس میں کارڈینیشن کرتے ہیں اور ان کو برداشت بھی کرتے ہیں جو بھی ان کے مصائب ہیں لیکن ہم نے جو پرابلم ہے کہ ہمارا کوئی بھی پراپر گزرا نہ کی حد تک جو ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسے انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جو ڈلیور کر سکیں ایک اچھا اسکالر ایک اچھا کالم ایک اچھا آفیشیل کوئی بھی ऑफिसर جو کہ پولیس میں ہو فوج میں ہو ایجنسیوں میں ہو یا تعلیمی اداروں میں ہو اسکول یونیورسٹیوں میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے لیکن بہت سارے مدارس گجرانہ میں دیوبندیوں کے کادیانیوں کے کچھ اسکولس ایسے ہیں اور اہل حدیثوں کے ہیں شیوں کے ہیں جو وہ ڈلیور کرتے ہیں پڑھا لکھا سب کا وہ ڈیلیور کرتی ہے اب جب آپ یونیورسٹی میں کالج میں الا حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو وہ سیدھی ڈائریکٹ بات یہ کرتے ہیں کہ آپ بریلوی ہیں آپ پھر کب پرست خب تنگ نظر ہیں ہمارے ہم نے اپنے علماء سے سن رکھا ہے کتابوں میں رسائل میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خدمات ہیں تعلیمی اعتبار سے سائنسی اعتبار سے جو بھی ان کے علوم اور فنون تھے لیکن پڑھا لکھا طبقہ اس سے کیک بھی واقف نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ پنجاب یونیورسٹی سے کچھ لوگوں نے اور کراچی یونیورسٹی جامعہ سے کچھ لوگوں نے الا حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ سے پی ایچ ڈی کی ہے ان کی تعداد تقریباً پینتیس ہے کراچی کے اندر لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کا میڈیا جو ہے جو اس وقت جان گ ہے وہ میڈیا کی جانگ جو اس وقت جائیں گے وہ تو بندوق کی جانگ ہے جو اس وقت جائیں گے وہ تو کالج اور یونیورسٹی کے اندر اور کالج یونیورسٹی کے اندر ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہے ایک بھی بندہ نہیں کہ سنیت کے نام سے بہت سارے لوگ ہیں جی میں میلاد کا ماننے والا ہوں میں اولیا کا ماننے والا ہوں لیکن وہ تو یہ فنڈامینٹلی سننی ہے مگر تنظیمی سننی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے میڈیا کو سٹیبل کرنا ہے سنی میڈیا کو جب آپ دیکھیں کراچی کے اندر اشورا پر ایک بم دھماکہ ہوا اب بم دھماکہ ہو گئے جو شیعہ لوبنگ تھی انہوں نے پوری لوبنگ کی پوری طرح سے اس کو ہائی لائٹ کیا میڈیا کے اندر اور جتنی بھی ایجنسی تھی وہ اس میں پوری طرح سے فعال ہو گئی اسی شہر کے اندر سن دو ہزار چھ میں سانے نیشنل پارک رونما ہوا میڈیا بھی پیٹتا رہا سارے لوگ واویلا کرتے رہے لیکن اس کے بعد تو وہ دب گئے جب لال مسجد کا واقعہ ہوتا ہے اس وقت بھی میڈیا اور سب نے شور شرابہ کیا ایجنسیز نے بھی پولیس نے بھی فوج نے بھی حکومت نے بھی سب نے کیا حالانکہ وہ غلط تھا ریاست کے اندر ایک ریاست تھی اور پاکستان کے دارالخلافہ کے اندر ایک ایسی حرکت کرنا جس میں تمام مساجد جو ہیں وہ انڈر آف دی گورمنٹ آتی ہیں وہ سرکاری لوگ ہیں سوچنے والی بات نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی مقدار میں اصلاح کہاں سے پہنچے اچھا وہ ان کا ایک نیگیٹو ایکٹ تھا وہ ان کی ایک منفی حرکت تھی باوجود اس کے کہ اس کو لوگ کنڈیم کرتے آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مشرف نے لال مسجد پر آپریشن کیا یہ غلط تھا کوئی بھی ٹی وی اینکر کوئی بھی آرٹیکل لکھنے والا یہ بات نہیں شیئر کرتا کہ جو وہ کرتے تھے وہ غلط تھا یقینا آپ سب مجھ سے زیادہ باخبر ہیں پردہ کرنا جس طرح مت پر لازم ہے اسی طرح عورت پر لازم اب جب جس لال مسجد اور جامعہ حفظات کی جو لڑکیاں تھیں ان کو تو چلو ان کے چہرے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا کیا وہ اندھی ہے وہ مردوں کو نہیں دیکھ رہی تھی وہ پولیس کو نہیں دیکھ رہی تھی وہ بے پردگی نہیں کر رہی تھی کیا وہ میڈیا والوں کو نہیں دیکھ رہی تھی لیکن ایک لاگنگ ہے کیا جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں جتنے بھی کالمکار ہیں جتنے بھی رائٹر ہیں وہ سب ان کی فیور میں دیکھتے ہیں ان کی مخالفت میں کوئی نہیں دیکھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی دیوبندی ہیں وہ تو کالم کار ہیں وہ تو اخباروں کے ایڈیٹر ہیں یا چیف ہیں وہ تو سب وہ آپ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں آپ کوئی نیوز فلیش کریں وہ آپ کی نہیں چلنے دیں گے وہ جاتی ہی نہیں پڑتا ہم کہتے ہیں کراچی ہمارا بہت بڑا ہے وہاں پہ ہماری بہت ایک بڑی تبلیغی ہماری جماعت ہے ہم نے بہت کچھ لیا کہاں کیا ہم نے ابھی تو ہم بہت پیچھے جو ہوا وہ بہت اچھا ہے لیکن ابھی ہم اتنے کمزور ہیں اتنے کمزور ہیں کہ جس میدان میں ہمیں آگے ہونا چاہیے اس میں ہم بالکل زیرو اور زیرو ہیں آج پنجاب کے اندر پورے پاکستان کے اندر سنی تحریک میں جو خاکے شائع کیے گئے ہیں دوبارہ اور لینڈ کے اندر جو مساجد کے پابندی لگائی گئی ہے سنی تحریک میں سربراہ سنی تحریک سروتی راز قادری صاحب کے حکم پر فیصلہ آباد میں لاہور ملتان گجراوال حافظ آباد دتکاہ سیال کوٹ مشیرہ برقا کاموکی راول سندی گجرات وزیر آباد یہاں پر ہم نے مظاہرے کیے ہیں لیکن کوئی بھی ٹی وی چینل اس کو آن ایئر کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ہماری لاگنگ نہیں ہے ہمارے لوگ نہیں ہیں میڈیا کے اندر اس کی وجہ ہے کہ ہم نے پیچھے سے ڈلیور نہیں کیا ہم نے محنت کی ہے پیسہ لگایا ہے لوگوں کو جمع کیا ہے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کیا ہے کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں ٹی وی چینلز میں اخبارات میں ہمارے لوگ نہیں ہیں جو ہمیں وہاں پہ سپورٹ کریں اس کی بیسک یہ ہے کہ ہم نے پیچھے سے کچھ ڈلیور نہیں کیا کہ لوگ آگے جا کے کچھ کریں ہم نے کوئی کالم کارڈ پیدا نہیں کیا ہم نے کوئی ایڈیٹر پیدا نہیں کیا جو فوج کے اندر ہے فوج کے اندر آج تقریباً تیئیس پرسینٹ لوگ جو ہیں طالبان کے حامی ہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی لابنگ لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے ساتھ ملا ہے ہم نے نہیں ملا ہم نے عرس کیے ہیں ملا شریف کی ہے ہم نے تو گیارہ کھائی ہے بس اسی چکر میں جب تک ہم بیسک اپنی بنیاد کو چینج نہیں کریں گے جب تک ہم پڑھے لکھے لوگ ڈلیور نہیں کریں گے فوج کے اندر پولیس کے اندر ایجنسیوں کے اندر معاشرے کے اندر آئی تھنک وی کانٹ وی ڈلیور ایک ایسی چیز کہ جس کو ہم چاہتے ہیں پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا لیکن آج وہ پاکستان ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آج پاکستان ہم سے بالکل جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مبالغہ آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ افغانستان اور برطانیہ اور اس کی جو اتحادی فورسز ہیں وہ افغانستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اب جب وہ پاکستان اور پھر افغانستان اس میں جو انہوں نے کیا وہ پوری دنیا پر ایک واضح حقیقت اب جب وہ افغانستان چھوڑ کے جائیں گے طالبان کا دوبارہ راج آئے گا طالبان کی جو پاور تھی نگیٹو یا پازیٹو اس کو جب تسلیم کر لیا ہے امریکہ نے برطانیہ نے اور اس کے الائز نے اس کو تسلیم کر لیا ہے اب جب تسلیم کر لیا ہے وہ جو طالبان ہیں جنہوں نے شیخ سمی اللہ چشی صاحب کو پہلے شہید کیا اتنی بھی میں نے کچھ دن پہلے ذرا کیا تھا شریف سمی اللہ صاحب کو شہید کیا گولیاں ماریں ان کو جب ان کے لواسی दफनाने के बाद کے بعد اگلے روز پھر طالبان آتے ہیں ان کو قبر سے نکال کر گولیاں مارتے ہیں اور الٹا لٹکاتے ہیں اب جب وہ افغانستان کے पाकिस्तान में آ جائیں گے پاکستان میں جب وہ پاکستان میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا آئی مجھے ابھی ایک ضروری کام سے جانا ہے تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ شاء آپ سے دوبارہ جلدی ملاقات ہو دو ایک دن میں پھر آپ سے ڈیٹیل میں بات ہوگی ابھی تھوڑی دیر کے لیے مجھے جانا ہے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اسی ٹاپک میں اللہ حافظ آپ سب کا بہت شکریہ تھینک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت, بہت آپ کا شکریہ آپ نے اپنے جذبات سے اور اپنے, اپنے, اپنے خیالات سے آگاہ کیا انشاءاللہ شاء آپ سے یہ ہے کہ بات ہوگی انفارچونیٹلی ہماری بدقسمت یہ ہے کہ جو کوئی ہمیں ہمارے پر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ہماری الحمد للہ یہ سمجھ رہے کہ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ مذہبی معاملے میں تو اپنا یہ کہ رنگ جما دیا ہے لیکن پولیٹیکل ویو کو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہنے والا نہیں ہے ہمارا کوئی صحافی نہیں ہے ہمارا کوئی مقرر نہیں, نہیں ہے ہمارا کوئی رائٹر نہیں ہے تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے لیے پیچھے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جس کی بحاف پر جس کی بیس پر لوگ یہ ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں بٹ دعا کریں کچھ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس معاملے میں بھی ہم سندیوں کو جگا دیں اور آپ کی بات صحیح ہے کہ مزاروں پہ جانے سے نیاز فاتیا ختم کرنے سے دروج کرنے سے اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک کتاب پڑھا رہا تھا کہ حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی کا سفر نامہ ہے حج تو جس میں آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تھے تو تو وقت جو آپ فرما رہے تھے کہ مدینے کا جو امام تھا اس زمانے میں اس کی جو تنخواہ تھی وہ پانچ ہزار ریاض تھی بہت پہلے کی بات ہے مفتی نہیں احمد یار خان نہیں جو احمد اللہ نائنٹین سکسٹی سمتھنگ کی بات ہے اس سے پہلے کی مجھے کئی یاد نہیں ہے لیکن اس وقت یہ تھا کہ مدینہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کے امام کی تنخواہ یہ ہے کہ پانچ ہزار ریال ہے اور بدقسمتی سے مسلمانوں کو پاکستان اور ہندوستان میں علماء کرام کو زمانے میں پانچ سو اور چار سو روپئے بھی شاید نہ ملتے تھے تنخواہ کے طور پر اور جو ہیں بڑی بڑی ہم لوگ واقعی میں نیازوں میں اور محفلوں میں وہ لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں جبکہ لوگوں کو کھلانے میں تو وہ ہم کھلا کھلا کر لوگوں کو یہ ہے کہ بس وہ کھاتے ہیں سنتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کی سطح لگاتے ہیں سنتے ہیں کھاتے ہیں گھر جا کے سو جاتے ہیں نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے اور جو سنا ہوتا ہے وہ اکثر یہ ہے کہ یاد ہی نہیں رہتا انسان کو تو یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر ایسی کوشش کی جائے کہ کتابیں تقسیم کی جائیں اور ایسا کیا جائے کہ انہیں اس بات پہ آگاہ کیا جائے کہ دین کے لیے وہ نکلیں اسلام کے لیے وہ نکلیں تو پھر یہ ہے کہ وہ مسئلہ کی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں ادر وائز تو یہ کہ وہ بڑی بڑی نعرے لگتے ہیں اور ایک ایک بد مذہب آ کر ایک سوال کرتا ہے تو ایک دوسرے کی شکل بیچتے رہ ہوتے ہیں کہ تم جواب دو تم جواب دو اس لیے جو اپنے مذہب کے متعلق اپنے مسئلے کے مطابق کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا تو انفارچونیٹلی وہ جو آپ نے فرمایا تو ان شاء اللہ تعالیٰ تو رشی آتا رہیے گا ان اللہ تعالیٰ یہ کہ اس سے ہمیں بھی کافی استفادہ ہوگا اور شاید ایسا ہے کہ کہیں سے ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ مل جائے کہ جس کے پیچھے کئی کروڑ سنی ہیں جو ابھی بے گھر ہیں سفید جن کے سر پر سایہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ کہ ان کو سایہ مل جائے گا اور وہ کہہ سکیں گے کہ یہ بھی ہماری جو ہے وہ ایک اہل سنب الجماعت کی جو ہے جماعت ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ تو یہ کہ ہمارے ملک میں اتنا آسانی سے اہل سنگ الجماعت کو اٹھنے نہیں دیا جاتا کہ میجورٹی جو ہے وہ صحیح عقیدہ سننی ہے لیکن انفارچونیٹلی انہیں موقع نہیں ملتا کہ وہ اس معاملے میں دین کی بات کر سکیں اپنے مذہب کو اپنے مسئلہ کو لوگوں تک پہنچا سکیں تو بہرحال ان شاء اللہ تعالی اللہ کوشش کرتے رہیں گے تو یہ کہ ہم لوگ ہاتھ سے ہاتھ کے گھر کے بیٹھنے والے تو نہیں ہے خیر لیکن اب یہ کہ بندہ کس کو فالو کرے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ کی قابلیت نہیں ہوتی وہ پولیٹیکلی برینڈ پولیٹیکل مائنڈ آدمی نہیں ہوتا اور جب تک وہ پولیٹیکل مائنڈ آدمی نہ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ آج کے دور کی سیاست جو ہے وہ بڑی گندی اور نندی سیاست ہے تو اس حساب سے آدمی کو بھی اتنا اسمارٹ اور اتنا ہونا اور یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی ادا ہوتی ہے خاص لوگوں پر کہ جو سیاسی معاملے میں بڑے ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرے گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح کو کرے گا اور ہمارے لیے وہ آسانی فرمائے گا اب جو چودھری سوانا صاحب ہیں ہم انہیں سیاسی لیڈر بنا دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو ہم چودھری صاحب کو سیاسی لیڈر بنائیں گے تو یہ حضرت ہے نا سیاسی بیانات کی جگہ پہ یہ اپنی قصے کہانیاں سنائیں گے یہ ہمیں بتائیں گے ان کی ان کا نام ہمیں رکھا ہوا ہے روم کی دادی تو دادی بات ہے کہ اب ان کو چودھری صاحب کو تو ہم سیاسی لیڈر بنانے سے رہے انہیں یہ تو ہر تیار ہوتے ہیں ماشاء ان کو موقع چاہیے کہ بھائی کوئی بس چودھری صاحب زندہ چودھری صاحب زندہ آباد کے نارے لگائے چلو آ جائے جیسے بڑا کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرا ویسے بھی پارا بہت گرم ہو چکا ہے میں پہلے فون کال تھی ایسی تو کافی دیر بات ہوتی رہی ہے تو ماشاء بہت ساری باتیں ہوئی ہوگی حضرت بھی تھے تو معذرت حضرت میں آپ کی باتیں نہیں سن سکا تو فون بہت ضروری تھا اگر اب بھی نہ سنتا تو پھر مجھے موقع نہ ملتا آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے جذاک اللہ ایسے ایک ایک بھائی میں سچی پوچھوں نا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ نا مطلب کہ سنیوں کے پاس اگر اور سمجھ لیں گے جو بھی ہے اسلام کا درد رکھنے والے تو اگر یہ کہ اسلام کے لیے کچھ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں سنلیت کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ دعوت اسلامی ایک انٹرنیشنل سطح پہ جو کام کر رہی ہے نا جس انداز پر یہ ایک بہت ہی پروفیشنل طریقہ بہت ہی کامیاب انداز ہے اگر آپ خود اندازہ کریں نا جو ماحول میں پہلے تھے اب نہیں ہے اگر سارے کے سارے اب آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے بھی ماحول میں اگر آ جائیں نا تو کیا ہو کہ آدھے آدھے اور لوگ جو ہے نا دیکھا دیکھی اس ماحول میں آ جائیں جی اب یہ دیکھے نا کہ اگر ہم آج یہاں پہ بیٹھ کے سمولیت کی بات کر رہے ہیں نا وعلیکم السلام و اللہ تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی سمولیت گھر سے میں نہیں کوئی سکھائی گئی یا مسجد سے نہیں سکھائی گئی یا کسی مدرسے سے نہیں سکھائی گئی نا یقیناً میں جہاں تک میرا ایک اندازہ ہے کہ تقریباً آپ بھی کسی کہیں نہ کہیں وہ ماحول راؤت اسلامی کا ملا بھائی ملے اس طرف مطلب کہ وہ مطلب کہ اس طرف تو ہماری کرائی گئی نا اس ماحول میں آ کر وہ ہمیں یہ سنیت جو ہے نا وہ ملی دین کا دودھ ملا میں اپنی مطلب کہ میں نہیں پتا تھا اب خود بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ مطلب کہ زیادہ تر اسی طرح کے آپ کو وہ بائی ملیں گے کہ وہ ماحول میں آئے تو الحمد للہ اس دعوت اسلامی کے ماحول نے جو ہے نا اعلیٰ ضرورت اللہ تعالی علی کی محبت جو ہے وہ دیکھے کس طرح جام بار بار کر پھیلائے اعلیٰۃۃ رحمت اللہ تعالی علی کے بارے میں مطلب کہ پہلے نہیں اتنا پتا تھا دعوت اسلامی کے محول سے پہلے بعض نے تو نام بھی نہیں سنا تھا کہ حضرت آل رحمۃ اللہ تالی جی کون ہے ٹھیک ہے نا اور کہاں مطلب کہ کہاں ان کا مطلب کہ وہ کہاں کہ ہیں کون ہے سے کچھ پتہ نہیں تھا ایسے بھائی بھی ہیں تو دعوت اسلامی کے محول نے دیکھے الحمدللہ کہ کے آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ جی کہ جو مسلک پر مطلب کہ ایک اتنی بڑی تحریف جو ہے اس کو اکٹھا کیا ہے سبحان اللہ صبح مل میں سمجھتا ہوں کہ صرف سنی جو ہے نا وہ اس میں آج جائے نا سارے صحیح نا صرف ایک دن کا درد رکھ کر مسلک کا درد رکھ کر تو مطلب کہ دیو بندیت وہابیت کی کمر ٹوٹ جائے بالکل ان کا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ رہے بنا میں صحیح بتا رہا ہوں آپ خود اگر اپنے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالیں نا کہ میں بھی یو کے دیکھیے یو کے اور پاکستان کی کیا مثال ہے کہ پاکستان ایک مسلمانوں کا ملک ہے یو کے تو اس میں مطلب کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ جو شعبوں سے لے کر آج تک جو بھائی ماحول سے دور ہوئے نا وہ او سر واپس آ جائے نا صحیح ہے ذرا دور ہونے کوئی ذرا کسی کو کوئی کوئی دنیا میں پھنس گیا ماحول میں آئے استقامت نہیں ملی اتنا ذہن پکا نہیں تھا یا کوئی نہ کوئی مطلب کہ کوئی کدھر نکل گیا کوئی کدھر نکل گیا صحیح ہے نا کسی کو شیطان نے پچھاڑ لیا کسی طریقے سے بھی صحیح ہے نا تو یہ کہ اگر وہ کم از کم دیکھیں نا سولیے میں آ جائیں اس طریقے مطلب کہ وہ آ جائے نا چاہیے نا تو مطلب کہ یہاں پر بھی ہر طرف جو ہے نا موسم تھا کہ ایک بہار آ جائے ایک بہار آ جائے اور سنا اچھا تو بڑا یہ ہے کہ اب پاکستان کے بارے میں بھی سوچ لیں کہ وہاں پر جو ہے مطلب کہ جو ٹوٹے تھے یا جو ڈکلے تھے وہ واپس آنے تو کہاں سے کہاں ماحول جانا وہ سنبھالا بھی نہ جائے میں موسم ہوں سبحان اللہ یہ ایک بہت بڑی اس دور میں اس زمانے میں ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اگر آپ ایمانداری کے ساتھ سوچیں گے نا کہ اسلام کے اتنے بڑے بڑے بڑے بڑے دشمن ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ صحیح ہے نا اتنے بڑے بڑے دشمن پیدا ہو چکے ہیں اور اتنی بڑی سطح پر اسلام کے خلاف جو نا وہ کام کیا جا رہا ہے کہ اس کی مطلب کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا پانی سے بھی زیادہ بہو میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کیا سے کیا نہیں مطلب کہ وہ اسلام کے خلاف گندا ہے اور ہر طرح کی مطلب کہ سمجھ لیں جتنی بھی یہ کفار ہے ہر طریقے سے اسلام کو دبانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں صحیح ہے نا مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش میں اس کے باوجود مطلب کہ یہ دیکھیں کہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول اور دنیا میں پھلتا پھولتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور کس انداز میں یہ سمتوں کا ایک کام ہو رہا ہے پھر مسئلہ کے اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علی اسے خط کر مطلب کہ وہ نہیں خاصی ہے کہ آؤں میں سنوں کے بارے میں ہم سوال کریں جو آپ کا میری خواہش ہے کہ آؤں میں سنیوں کے بارے میں ہم سوال کریں جو آپ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو پتا نہیں غلبہ آپ پاکستان سے واپس آ گئے تو حضرت پاکستان کے آپ پتہ لگتا ہے کہ آپ کو موافق نہیں آئی ہے آپ کے ٹیکس نہیں سہی آ تو اور اس میں اس پاکستان میں کیسے دن گزرے آپ کیا آپ نے بتایا ہوگا مگر میں معذرت فون پر ہی تھا تو میں اور عورت کیا کہوں جو میری معلومات میں میرے تجربے میں بات تھی میں نے تو وہ سننے کے بارے میں یہاں پر عرض کر دی ہے عرض کر دی ہے کہ اگر سنی اس طرح ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کہ بہت اس کا فائدہ ہو جائے تو آج ہی نہیں آشکے مصطفیٰ بھائی اچھا پاکستان میں ماشاءاللہ حضرت بڑے خوش قسمت ہیں پاکستان کی ہوائیں کھا رہے ہیں پاکستان کے مزے نہیں اٹھ رہے ہیں کاش کہ ہمیں بھی پاکستان جانا نصیب ہو تو دعا کیجیے گا عمرت کہ آج ہی نصیب ہو ای خواہش اب کی مجھے حاج نصیب ہوا ہو جی السلام وحمۃ اللہ براکات نیا نہیں ہا میں بہت پرانا شاید نئے ہو پر پر پرانے پچانے نہیں پور سا خریدا گزارے پاکستان تو آئی ڈی وغیرہ بنا رونا چاہ رہے کو پرمیشن نہیں مل رہی کرے ہیلپ کر دے میں آئی ڈی لکھنا جا خیر وبرکات السلام اللہ صاحب اپنے میں دی ملفوظاتی پیاری پیاری میرے نال جناب ابھی چادری صاحب بیٹھے بس اے ملفوظات ہو جزاک اللہ جی ظاہر سا پہلے آپ سے سوال ہو رہے تھے تو آپ ہی اپنے گفتگو کو جاری کروائیں گے جی السلام علیکم جی جی تھینک یو سر وہ یہی ہے کہ میں یہ ارج کر رہا تھا کہ جیسا کہ میرے جانے کے بعد کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ جی ہمارا کوئی کم بیک نہیں ہے مطلب ایجنسیز میں میڈیا کے اندر ہمارا کم بیک نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں کہ ہم سربراہ سنی تری سربت اجاز قادری صاحب کے ساتھ ہم پچھلے دنوں اسلام آباد میں گئے تھے اسلام آباد کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹی وی اینکر سے ہم ملے کچھ ایجنسیوں کے لوگوں سے ملے پاکستان کی ایجنسیوں کے لوگوں سے کہ یہ اہم سنت کے ساتھ ناانصافی کیوں ہے اسی طرح کچھ اخبارات کے آنرس اور کچھ ان کے جو تھے کالم رائٹر ایڈیٹرس بیورو چیف ان سے ملے ہم تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ شاید اس طرف نہیں ہے کہ جب پاکستان کے دو ایک سال کے بعد حالات بالکل چینج ہوں آپ کے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے مساجد ہیں مدارس ہیں لیکن جو پاکستان اور پوری دنیا کی ڈیمانڈ ہے وہ سنی ڈیلیور نہیں کرتے اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے جو میں نے پچھلی سپیچ میں بھی ارض کیا تھا کہ جو سنیوں نے اپنے تیس سال تنظیمی ضائع کیے ہیں انیس سو اسی سے لے کر یہ آج دو ہزار دس ہے اب تک ہم نے اپنے 30 سال 30 ایئرس ہم نے بالکل ضائع کیے ہیں سنگینی طور پر ہم نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ اخبار بھی ایک شعبہ ہے میڈیا ایک شعبہ ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ سیاست ایک شعبہ ہے ہم نے کبھی نہیں اس طرح توجہ دی کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی ایک شعبہ ہے جیسے پولیس ہے فوج ہے ایجنسی ہیں یہ بھی ایک شعبہ ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یونیورسٹیاں کالجز اور اسکول جو ہیں ये एक शोभा है हमने इस पर कैसे काम करना है हमने कभी नहीं सोचा कि बतौर सुननी जो जितने मजदूर लोग हैं जितनी मजदूर यूनियन काउंसिल्स यूनियन काउंसिल हैं हमने यूनियन्स हैं हमने कभी नहीं सोचा कि हमने इन लोगों को अपनी तरफ डाइवर्ट कैसे करना है और इनकी डिमांड क्या है डिमांड क्या है اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا لٹریچر جو ہے وہ اس سے ہٹ کر ہو جو پچھلے ساٹھ باسٹھ سالوں سے ہم اپنی قوم کو دے رہے ہیں شیعہ سنی دیوبندی وادی ان سب کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن ایک پڑھا لکھا شخص جو میرا کوئی برادر ہوگا میرا کوئی کزن ہوگا میرا کوئی ازمیز یا کوئی سنی بھائی ہوگا جو ہی وہ میٹرک کو کراس کرتا ہے یا انڈر میٹرک ہوتا ہے یا انڈر مڈل ہوتا ہے تو اس کی سوچ آہستہ آہستہ ڈائیورٹ ہونا شروع ہوتی ہے دیوبندیت کی طرف وہاویت کی طرف وہ بالکل سلپ کر جاتا ہے جو بھی وہ جاتا ہے بی اے ماسٹر کرتا ہے تو وہ بالکل چینج ہو چکا ہوتا ہے اس کو آپ کہیں کہ ہمارا مسلب یہ وہ کہتا نہیں ہم مسئلہ کی بات نہیں کریں گے ہم اسلام کی بات کریں گے ہم مسلمانوں کی بات کریں گے اور آج اسلامی ریاست کی بات کریں گے جو کہ سراسر پرکا واری تھی میں نے پچھلی بھی اسپیچ میں یہ ارد کیا تھا کہ جو لوگ کشمیر کے نام پر اپنے بال بچوں کو پال رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے جو مینٹینس ہیں اپنے بنگلوں کو انہوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے کشمیر کے فنڈ کے اوپر انہوں نے سب کچھ یہ کیا ہوا ہے کشمیر کے نام پر جہاد کے نام پر آپ دیکھیں کہ جو آپ کا مرید کے ہے وہ اس وقت تک ایک چھوٹا ان کا بنکر ہے پتوگی کے اندر لشکر طیبہ گجراوالہ کے اندر لشکر طیبہ سرگودا کے اندر لشکر طیبہ مرید کے اندر لشکر طیبہ لاہور کے اندر لشکر طیبہ اور ان کو پاکستان کی آئی ایس آئی پاکستان کی ایم آئی پاکستان کی آرمی کی انڈر گراؤنڈ مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہے کہ ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک ایشو ہے پاکستان کی شارت جسے آپ کشمیر کہتے ہیں اس پر اس کے نام پر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ کیپچر کر رکھا ہے آپ کے عرب کو آپ کے پاکستان کی بہت بڑی مالدار کمیونٹیز کو کیپچر کر لیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ہم نے اتنے لوگوں کو شہید کروا دیا حالانکہ اس میں کوئی بھی صداقت نہیں میں نے یہ عرض کیا پہلے بھی کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خود جہاد میں حصہ لیا تو حافظ سعید کیوں نہیں جاتا اس کے بال بچے کشمیر میں کیوں نہیں جاتے اتنے لوگوں کو یہ دعوے دار ہیں کہ ہم نے شہید کروا دیے تو یہ کیوں نہیں مرتے وہاں پر جاتے ہیں ان پر کیا جہاد فرض نہیں ہے کیا یہ جہاد پر قائل نہیں ہے صرف دوسروں کے بال بچوں کو مروانے کے لیے وہاں پر لے جاتے ہیں اب جو سنیوں کی پڑھی لکھی کمیونٹی ہے وہ یہ اس بات اسلپ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم یہ دیکھیں یہ مولیوں کا جھگڑا ہے میلاد شریف گیارہویں بارہویں کورس یہ ملاد تجلوس یہ مولوں کا جھگڑا ہے جبکہ کہ آپ کسی بھی دیوبندی وہابی شیعہ اور قادیانی سے ملیں گے تو وہ ان کا پڑھا لکھا بی اے کیا ہوا ماسٹر کیا ہوا مندہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ مولیوں کا جھگڑا ہے بلکہ وہ یہ کہے گا یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے وہ سنیوں کو صرف کس لیے واجب القتل سمجھتے ہیں کہ ہم یار رسول اللہ کہتے ہیں ہم ملا شریف مناتے ہیں ہم قرص کی تقاریب میں آتے جاتے ہیں ہم یہ سارے معاملات کرتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے یہ ہمارے مسئلے کا حصہ ہے وہ ہمیں دوسروں کے سامنے یہ دکھا کر اس بات کو دلیل بنا کر کہ دیکھیں جی وہ جھانکے کچھ لوگ آتے ہیں اور نا کچھ سرگودے کے لوگ آتے ہیں وہ داتا صاحب کی سیڑھیوں کو چونتے ہیں داتا صاحب پر ماتھا ٹیکتے ہیں مزارات پر جا کے سجدے کا فو. ہمارا یہ مسلط نہیں ہے لیکن ابھی جو ہم نے کرنا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ کیا نرسری کی بنیادوں پر ہمیں بالکل نیچے سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم فوری طور پر اپنی ایک نرسری تیار کریں یا جو اچھے مدارس اب بھی ہیں الحمدللہ اب بھی سنگوں کے بہت اچھے مدارس چل رہے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے جو مدارس چلائے جا رہے ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں مارلی سپورٹ کریں فائنینشلی سپورٹ کریں ان کو ہم ایسی تجاوی دیں جو کہ قابل قبول ہوں قابل عمل بھی آپ نے کہا کہ ہم اسپین سے ہیں یو کے سے ہیں یو ایس سے ہیں تو بھائی جان آپ جو درد محسوس کرتے ہیں یہاں پر بھی یہ درد محسوس کیا جاتا ہے لیکن یہ ڈائلگ یہ تقریر یہ بیس مباحثہ یہ اس کا حل نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم میدان عمل میں اتریں یا پھر وہ جو سنی جماعتیں میدان عمل میں ہیں تعلیمی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے تبلیغی اعتبار سے یا وہ دست بدست یا جس طرح بھی سیاسی طور پر وہ اپنے سنیوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اپنے سنیوں کو ان پلیٹفارمس پر دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارا हक बनता है जमहरी हक बनता है उस पर हम लोगों को लेकर आए उसकी जो सियासी बुनियादे हैं वो आपका बलदयाती इलेक्शन है किसी भी सियासी पार्टी का बलदयाती इलेक्शन अगर हम बलद्यात में मजबूत होंगे तो जाहिर सी बात है कि ऊपर सूबाई असम्बली फिर कौमी असम्बली और सेनेट में भी हम मजबूत हो सकते हैं लेकिन इसके लिए लोगों की सोच को डायवर्ट करना होगा लोगों की सोच को यकसर बदलना होगा کہ اب لڑائی کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو سکے آپ صرف مناظرہ کر کے لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے ہیں آپ صرف ایک اچھی تقریر کر کے لوگوں کو اپنے گڑویدہ نہیں بنا سکتے ہیں آپ کو ڈلیور کرنا ہوگا تحریری طور پر لٹریچر تقریری طور پر وال چاکنگ کے ذریعے آپ کو لاگنگ پیدا کرنی ہوگی ایجنسیوں میں پولیس میں فوج میں حکومت میں اپوزیشن میں میڈیا کے اندر زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کو اپنی لاپی تیار کرنا ہوگی جو کہ ایک راہ ہموار کرے جو لوگوں میں عوامی رابطہ مہم سٹارٹ کرے اور جو لوگوں کو اپنی طرف قائم کرے اور جو سنیت ہے اس کو صحیح طرح سے اسٹیبلش کرے اور لوگ تک صحیح پیغام پہنچائے سوفی ازم کو پہنچائے یہ ایک حقیقت ہے کہ جب سربراہ سنی تری سروت اجاز قادری صاحب سے ایک امریکن خاتون صحافی نے بہت سارے سوالات کیے چار گھنٹے تک ان کا انٹرویو کیا گیا اس میں کچھ سوالات سروت بھائی سربرا سنیتر تری سروت سادی صاحب انہوں نے بھی ان سے یہ کہا کہ آپ کی گورنمنٹ نے آپ کی ایجنسیز نے پاکستان کی کچھ نام نہاد مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کیا فائنینشلی اور ان کو تربیت دے تو اس نے کہا جی ہماری اب پالیسی چینج ہو کی جی ہے تو اب جب پاکستان کا کچھ رہا نہیں ہے پاکستان کے اندر اس قدر فرقہ واریت کو پھیلا دیا گیا ہے گلی گلی محلے محلے کے اندر شہر شہر میں کہ ایک جال پھیلایا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے دوسرا جال پھیلایا گیا ہے امریکہ کی طرف سے اب ان دونوں کے ساتھ مل کر سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ مل کر अब तीसरा और चौथा हाथ जो है वो है इंडिया और इसराइल का इसराइल इंडिया ये चाहते हैं कि जो ये पाकिस्तान है डी स्टेबल रहे इखलाती तौर पर माशी तौर पर तालीमी तौर पर मजहबी और सियासी तौर पर आए दिन जो दो बड़ी सियासी पार्टियां हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन दोनों की आपस में क्लैश रहती है حالانکہ جب یہ دونوں پارٹیوں نے ایک مثا کے جمہوریت پر فائن کیا تھا تو اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر کٹ تھیں وہ یہ تھا کہ ہم کسی بھی آمر کو آنے نہیں دیں گے کسی بھی آمریت کی راہ ہموار نہیں کریں گے لیکن اب ایک جمہوریت ایسی جمہوریت چلائی جا رہی ہے جس میں خود آمریت کی بدبو آتی ہے ایک ایسی اپوزیشن چلائی جا رہی ہے جو کہ امریکہ کی خود غلام نظر آتی ہے اب جو مذہبی طور پر ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں جیسے کہ امریکہ برطانیہ بھارت اسرائیل اور روس یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی طور پر یہ لوگ اتنے تقسیم ہو جائیں تقسیم ڈر تقسیم ہو جائیں کہ شیعہ جب اٹھے تو اس کے بہت سارے حمایتی ہوں اس کے بہت سارے مخالف ہوں جب کوئی سنی بریلی اٹھے تو اس کے بہت سارے حمایتی ہوں اور اس کے بہت سارے مخالف ہوں دیوبندی اور وہابی بھی اس طرح اب جو جال سعودی عرب نے پھیلایا تھا امریکہ کے ماہ پر امریکہ کے کہنے پر کہ اتنی مساجد اتنے مدارس بنا دیے جائیں کہ لوگوں کے پاس کوئی موقع ہی نہ رہے ظاہر سی بات ہے ان کا سب سے پہلا جو نشانہ ہے وہ اسلام دوسرا نشانہ جو ہے وہ پاکستان ہے سعودی عربیہ کا براستہ امریکہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنے مدارس ہوں اتنی مساجد ہوں گلی گلی محلے محلے شہر شہر نگر نگر کے جو سنیت ہے وہ مساجد اور مدارس کے جال سے ختم کر دی جائے جو امریکہ کا دوسرا ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ جہاد کو آڑ بنا کر کیونکہ پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بہت نظریاتی ہیں اور بہت زیادہ ایموشنل ہیں وہ اپنے جذبات میں ہاتھ سے زیادہ گزر رہتے ہیں اس بات کو انہوں نے دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے اور یہ کیا کہ جو سنی مسلمان تھے ان کو جہاد کے ذریعے دیوبندیوں کے جال میں پھنسا دیے اب وہ سنی جو جہاد کے قائل ہیں یا پھر وہ سنی جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نماز پڑھنی ہے کسی کے پیچھے بھی ہو دیوبندی ہو وہاں بھی ہو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے جب آپ ایک نظریاتی سنی کہے گا کہ بھائی آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑے گا رسول ہیں گستاخ اولیا ہیں گستاخ صحابہ ہیں تو موکیگا جی مولانا صاحب آپ فرقہ واضح کی بات کرتے ہیں آپ غلط ہیں محنت نماز پڑھنی اللہ کی نماز پڑھنی کسی دیوبندی شیعہ و کی نماز نہیں پڑھنی تو کیا اب ہمارے پاس ڈلیور کرنے کے لیے نہ کوئی جہادی تنظیم ہے نہ کوئی ایسی مذہبی تنظیم کے جو تبلیغی جماعت کے مقابلے میں ہم لا سکیں ایسی تنظیم کے جو کیا کریں کہ پولیس کو ڈائیورٹ کریں ایجنسی کو ڈائیورٹ کریں حکومت کو اپوزیشن کو سرمایہ دار لوگوں کو آپ یہ دیکھیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انضمام الحق جو ملتان کا رہنے والا ہے جس کا باپ خود ایک پیر ہے وہ تبلیغی جماعت میں چلا گیا گجرانا کے اندر اسی طرح بہت سارے شہروں کے اندر لاہور کے اندر ایک شخص نے ابراہیم مسجد بنائی جو کہ دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا مرکز دیا جاتا ہے ابراہیم مسجد جس پر اربوں روپے لگائے گئے ہیں اور وہ اربوں روپے لگانے والا اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو وہ ایک سنی تھا گجرانہ کے اندر اسلام آباد کے اندر فیصلہ آباد سرگودے کے اندر جو میں نے وکٹ کیا جو سنا اور دیکھا کہ ایسے نظریاتی سنی تھے جو کہ بالکل ہر لحاظ سے سنی تھے اور وہ بہت مالدار پاکستان کے اندر ان کا ایک نام ہے لیکن آج ان کو تبلیغی رائے بنڈی جماعت دیوبندی ان کو توڑ کر لے جاتے ہیں سکین مشتاق سنی ہے مشتاق احمد سمی ہے جو کرکٹر ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ادیو بندیوں کی تبلیغ جماعت توڑ کر لے گئی ایسی وہ کون سی چیز دیتے ہیں ان کو ایسی وہ کون سی بات کرتے ہیں کہ جو ایک خاص دنیا دار بندے کو اپنی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے اور ایسا وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہم सी نہیں है एक ایسی है سی چیز ہے ایک شخص ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ میں جیکٹ پہنوں گا اپنے ٹارگٹ پر جاؤں گا تو مجھے سو فیصد ہر حال میں مرنا ہے میں مروں گا لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے خود کش بم دھماکہ کرنے کے لیے ریڈی ہے وہ عرب ہیں ازبک ہیں چیتک ہیں وہ افغانی ہیں وہ ہندوستانی ہیں وہ برطانوی ہیں وہ امریکن ہیں وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جو ان کے مولم ہیں جو ان کے ٹیچر ہیں جو ان کے امیر ہیں انہوں نے ان کے وہ مذہبی جذبات سے کھیلا ہے جس کے ساتھ ان کو کھیلنا نہیں چاہیے تھا امریکہ کے ساتھ لڑائی یقیناً یہ ہمارا حق بنتا ہے فرض بنتا ہے یہ ہمارا اسلامی فریضہ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کیا آپ پاکستان کی آرمی پر چڑھ دوڑیں اور کہیں کہ یہ ان کو سپورٹ کرتی ہے اور کیا کریں کہ ہم ان کو ماریں گے تو یہ امریکہ کی سپورٹ نہیں کریں گے آپ پاکستان کی پولیس پر چڑھ دوڑتے ہیں آپ پاکستان کے مدارس کرتے پاکستان کی مساجد پر حملہ کرتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں اب جس کو یہ ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ اس مسجد میں جا کے سوسائڈ بم با کر دیں یا اس فوجی گاڑی پر یا اس فوجی چھونی میں آپ جا کر حملہ کر دیں وہ کیوں کرنے کے لیے اس کو تو ٹارگیٹ دے دیا اس کو یہ کہا کہ یہ میرے امیر کا حکم نے کہہ دیا اب کر دیا اب سنیوں کے پاس ایسا کوئی مرید کیوں نہیں ہے سنیوں کے پاس ایسا کوئی تنظیمی کارکن نظریاتی کارکن کیوں نہیں ہے کہ جو ہر حال میں سنیت کا کام کریں اور سنیت کے لیے بے قرار رہیں جیسا کہ گجرالات کے اندر تقریباً بیالیس مساجد ایسی ہیں کہ جو سنیوں کی ملکیت ہیں جو سنیوں کی ملکیت ہیں جو سنیوں کی رجسٹریشن ہیں اس پر دیوبندیوں بندیوں کا قبضہ ہے یا وہیوں کا قبضہ ہے آپ کوئی ہمارے مفتی صاحبان اس پر کیوں بات نہیں کرتے ہمارے علماء اور ہمارے مشاعد اس پر کیوں بات نہیں کرتے کہ ایسی مساجد ایسی پراپرٹیز جن پر دھوکے سے یا اسلحے سے یا جالی تبلیغ سے قبضہ کیا جائے اس میں نماز نہیں مت اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یا پھر ہم نے اپنے مریدین جو پیر صاحبان ہیں جو مشائق ہیں بڑی بڑی گلکیوں کے وارث و مختار ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو کیوں نظریاتی طور پر سہنیت کے لیے کیوں تیار نہیں کیا ہم جانتے ہیں کچھ ایجنسیز میں کچھ میڈیا کے اندر کچھ پولیس کے اندر کچھ حکومت کے اندر کچھ اپوزیشن کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی تعداد گو کہ بہت کم ہیں لیکن ہیں وہ اپنے پیر صاحب کے قائل ہیں پیر صاحب جو کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہے جو سنیت کی ڈیمانڈ ہے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے سنیت کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے پیر صاحب کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی ہے یقیناً میری باتیں تلخ ہوں گی لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے نکل کر ہمیں اپنی ذات سے خوف سے باہر نکل کر سنیت کی بقا کے لیے کرنا ہوگا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا آپ دیکھیں امریکہ اپنے ٹارگٹ میں ہر لحاظ سے کامیاب ہو چکا ہے اس کی یہ خواہش تھی کہ اتنے مدارس بنا دیے جائیں اتنی مساجد بنا دی جائیں کہ لوگ یہ تقسیم در تقسیم ہو جائیں اور دوسرا جال جو ہے وہ جہاد کا پھلا دیا جائے اب وہ دونوں میں کامیاب ہو چکا ہے آپ جہاد سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے وہ دیوبندیوں کے پاس ہیں. ان کے پاس اس, اس یارڈ میں وہ اصل کے امبار لگا چکے ہیں سرگودے کے اندر راول پنڈی کے اندر لاہور کے اندر گجرا والا کے اندر اور بھاول پور کے اندر انہوں نے اصل کے امبار لگا چکی ہیں اس کا اگر واضح ثبوت آپ چاہتے ہیں تو چیچا وطنی کے اندر ایک ماسٹر اس کے گھر میں جب بلاسٹنگ ہوئی تو پورے ایک سو پچاس کروڑ کو مسمار کر کے رکھ دیا تھا اتنی بڑی مقدار میں ایک شخص کے پاس اگر بارود تھا تو اگر آپ باقیوں کا اندازہ لگائیں گے تو پھر کیا تباہی ہوگی اس کے مقابلے میں سنیوں کے پاس ایک بھی بلٹ نہیں ہے ایک گولی ایک بھی بندوق نہیں گو کے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج جو زمینی حقائق ہیں وہ کچھ اور ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے ہم پاکستان میں وائلشن نہیں چاہتے پاکستان میں ایک کتا بھی مرے گا کوئی دیوبندیوں کی صورت میں ہو وہاں بیشیوں کی صورت میں ہو بدنامی عالمی سطح پر پاکستان کی ہوگی اسلام کی ہوگی کہ یہاں پر شدت شدت پسند رہتے ہیں یہاں پر دہشت گرد رہتے ہیں مذہب کے نام پر دہشت گردی کی جاتی ہے ہم یہ نہیں چاہتے اس کی وجہ کہ یہ پاکستان ہمارے پربند بنائے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے لیکن آپ کوئی ایک اس کا تو حل بتائیں کہ ایک شخص کے گھر میں وہ ابھی ایک ہے ایسے کئی, کئی ایک ہیں ایک شخص کے گھر میں اتنی بڑی مقدار میں بارود تھا کہ جب وہ پھٹا پھٹنے کے بعد ایک घर गए گھر گئے اور اس میں درجنوں لوگ مارے گئے اور وہ سارا پورے کا پورا گاؤں جو تھا وہ تباہی کا منظر پیش کرتا تھا اب آپ کی ایجنسیاں کیا کرتی ہیں وہ تنخواہ کس بات کی لیتی ہیں آپ کی حکومت کیا کرتی ہے وہ کس لیے مینڈیٹ لے کر آتی ہے اس لیے کہ وہ کیا کریں آپ دیکھیں کہ ایک ہماری ایجنسیز نے ہماری حکومت نے ہماری اپوزیشن نے ہماری پارلیمنٹ نے کیا کیا کہ کچھ مجبی جماعتوں کو کالدم قرار دیا اب جب بھائی جان وہ کال ادم ہیں وہ دہشت گرد ہیں آپ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے کیا یہ پوری قوم کے ساتھ پاکستان کے آئن اور قانون کے ساتھ مزاق نہیں ہے کہ آپ اسی شخص کو جس کو آپ نے ہی ڈکلیئر کیا ہے आपकी एजेंसियों ने आपके हुत ने भी दिक्कत किया उनको सर्टिफिकेशन दिया है कि आप दहशतगर्द है आपकालम हैं अब आपने उनको कालादम भी करार दे दिया है दहशतगर्द भी कह दिया है तो फिर आप उनको अपनी टेबल पर बिठाते हैं आपने तो वो फर्क ही खत्म कर दिया कि एक पुरमन शहरी वो भी उसी टेबल पर है और एक दहशतगर्द वो भी इसी टेबल पर है तो फिर आपने उस किस चीज को कलादम करार दिया پاکستان کی ایجنسی پاکستان کی حکومتوں نے دو حکومتوں میں حکومت نے اور اس پی پی حکومت میں اور اس کے ساتھ ان کے حمایتی اپوزیشن نے پچھلی بھی اپوزیشن اور اس موجودہ اپوزیشن نے لشکر طیبہ کو کالدم قرار دیا لشکر جھنگوی کو کالدم قرار دیا جیش محمد کو کالدم قرار دیا اس کے ساتھ سپاہ صحابہ کو سپا محمد کو قرار دیا ان تمام جماعتوں نے نام تبدیل کر کر وہی دفاتر وہی صوبے وہی شہر وہی گلیاں وہی مدارت انہیں کو نام تبدیل کر کے وہ کیا استعمال کر رہے ہیں کیا یہ زیادتی نہیں کیا یہ مزاق نہیں ہے کیا یہ ہم پوری دیکھیں ہم یقیناً امریکہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں برطانیہ کو اور دوسری تمام غیر ملکی قوتوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں کہ جن تنظیموں کو آپ نے بین کر دیا انہوں نے نام تبدیل کر کے وہی لوگ یا تو ہوں کہ لوگوں کو چینج کر دیا جائے جیسے کہ آف سعید تو وہی وہ ہے جو لشکر طیبہ کا تھا اظہر مسعد وہی ہے جو کہ سپا محمد کا تھا جیش محمد کا تھا تو نام, نام تبدیل کر کے وہی کمانڈر وہی لوگ وہی لیڈر وہی کارکن وہی دفاتر وہی شہر وہی مساجد وہی مدارس ان کے ہڈوکے چلے تو پھر تبدیلی کیا ہوئی کس کو دھوکہ دیا امریکہ کو نہیں ہم نے اسلام کو اپنے ایمان کو اپنے قانون آئین اپنی قوم اور اپنے زمین کو ہم نے دھوکا دیا وہی تنظیمیں جیلوں کے اندر وہی تنظیمیں جیلوں سے باہر پاکستان کی تباہی کا سبب ہیں تو یہ جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے جی بالکل ہم نے اپنے آپ کو دھوکا دیا اس کا حل یہ ہے کہ اب بھی سنی اپنی اصلاح کریں اب بھی سنی متحد ہو رہے اب بھی سنی ایک پلیٹ فارم سے کام کریں اب بھی سنی جو ہے وہ تمام ایجنسیز تمام اسکول کالجز یونیورسٹیوں کے اندر تمام جتنی بھی مزدور یونین ہی ہیں ان سے کانٹریکٹ میں آ جائیں ان سے رابطے میں آ جائیں اور جتنے بھی سیاسی مذہبی اصلاحی معاشی معاشرتی جتنے بھی سبجیکٹ آبجیکٹ ہیں ہمیں ان پر کام کرنا ہوگا اگر ہم اسلام اور پاکستان کی تعلیمی ہی ادروائز اسلام वो भी खतरे में है पाकिस्तान वो भी खतरे में है ये एक बात सही है कि पाकिस्तान रह तीन दिनों तक रहेगा इन शाह लेकिन ऐसा ही रहेगा कि जहाँ पर चौबीस घंटे में अठारह घंटे बिजली नहीं है चौबीस घंटे में अठारह घंटे पानी नहीं है चौबीस घंटे में अठारह घंटे गैस वो गायब है रोजगार गायब है अमन गायब है सुकून और चैन जो है वो गायब है اللہ تعالی کی دعائیں کہ ہمیں اختکامات ادا فرمائے ہمیں یکسی اثر فرمائیں اور ہمیں خود و ش کے ساتھ مل کر سب کو ایک جگہ پر رہنے کی اور اپنی سنیت کے لیے اپنے اسلام کے لیے اپنے پاکستان کی بقا سلامتی ترقی خوشحالی کے لیے ہمیں کام کرنے کی ہمت تو اپنی ادا فرمائے زمین لوجک یہ ہے کہ اگر آپ اچھی تقریر کر سکتے ہیں تو آپ اس سے پارٹیسپیٹ کریں اپنی تنظیم کو اپنے کو کنٹریبیوٹ کریں اگر آپ اچھے لکھاری ہیں تو آپ لکھ کر اگر آپ فزیکلی کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں اپنی تنظیم کو اپنے مسلط کو کسی بھی فزیکلی کریں اگر آپ فائنینشلی کچھ سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ فائنینشلی سپورٹ کریں لیکن محض تجزیات محض باتیں یہ اس کا حل نہیں ہے عملی طور پر ہمیں میدان عمل میں اترنا ہوگا آپ دعا فرمائیں کہ انیس تاریخ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے چاہتی ہیں سنیتندہ اس کیسی بھی کیٹیگری کے جو بھی الیکشن ہو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں شنیت کی بقا سلامتی کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت بھی عطا فرمائیں اور اس میں ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے میرے مسئلہ کوئی سوالات ہوں تو کو آپ کمفرمائیں تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں والسلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وحرت آپ بہت بہت شکریہ بہت بہت آپ کی نوازش نے اپنے, اپنے خیالات سے اپنے جذبات سے موضع کیا اللہ تعالی ہمیں جو واقعی میں سنیت کے لیے ہے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنیت کا درد ہے نا وہ واقعی میں ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اوکے ہو رہا ہوں تو باغ یہ ہے کہ بس جو معاملات ہیں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ پالیٹکس میں ہم لوگ بہت دور ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس زمانے میں جو جنوبی علماء پاکستان کی اس وقت شاہ احمد عوانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے تو اس وقت حامد سید صاحب اور دوسرے جو حضرات تھے ان کے ساتھ تو تھوڑا بہت یہ کہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ بیانات آ رہے ہیں یا اخباروں میں ان کی ان کے جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں تو اس کو آتا تھا لیکن اب ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ حقیقت میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے جیسا کہ آپ نے ہمیں آغاہ فرمایا کہ اس وقت یہ ہے کہ وہی لوگ وہی حضرات جو زمانے میں تحرس کرا دیے گئے جن کو جن کے پر پابندیاں لگائی گئیں دوبارہ وہی اپنے عروج پر ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں تو واقعی میں نے ہمیں جو ہے وہ کسی ایسی صحیح پلیٹ فارم کی پالیٹکس کے معاملے میں ہمیں ضرورت ہے کہ جس کو عوام اہل سنت جو ہیں وہ اس کو اس کو بالکل سپورٹ کریں اور ایسے حضرات ہوں کہ جو مخلص ہوں ہمارے رہنما بنے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہمارے آپس کی ناپسندگیاں اور یہ سمجھ لیں کہ اپنے آپس کی جو ہے وہ نا اتفاقی کی, کی وجہ سے بڑی زیادہ دغاڑیں پڑ جاتی ہیں اور ہم یعنی کبھی بھی مشکل ہی ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے اگڑی ہوں تو شاید یہ بھی ہے کہ ہماری اپنی نفسی, نفسانی خواہشات بھی جو ہیں وہ ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہیں تو جب تک ہم اس معاملے میں چاہے وہ مذہبی معاملہ ہو چاہے وہ ملکی معاملہ ہو ہم جب تک مخلص نہیں ہوں گے الحمد ہم لوگ ہنستے ہیں اور حق کی یہ شان ہے کہ جہاں بھی وہ جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ سورج کے مانند چمکتا ہے اور اس کی جو تابش ہے وہ ہر انسان پر اس کی روشنی پڑتی ہے اور وہ اسے محروم نہیں رہ سکتا لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو ایسا ہمارے ساتھ آسانی فرما دے کہ اچھے لیڈر ہمیں آتا. فرما دے جب سے سنی تحریک حضرت علمہ سلیم قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ایک ابھرتی ہوئی سنیوں کی تھی وہ اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا حال کر دیا ہے اس سنی تحریک کا تو اب ہماری جب جو ہماری جو گورنمنٹ کی جو ایجنسیاں ہیں وہ بھی تو یہ سمجھنے کے پتہ نہیں پچھلے دنوں جو راز فاش ہوئے جس میں پتہ چلا ہے کہ ایجنسی اے سے لے کر زی تک جتنے بھی لوگ تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی بیرونی ملک کے ہاتھ وہ بکے ہوئے تھے اور انفارمیشن پرووائڈ کرتے تھے تو حضرت کچھ راستہ سمجھ میں نہیں آتا اب جب آپ کو پتا ہے کہ جو سنی ہے جو سوفیت ہے وہ حق ہے اور وہ جب شاید لوگوں کے اوپر آئے گی تو لوگ اس سے متاثر ضرور ہوں گے لیکن وہ نہیں چاہتے کہ یہ چیز سامنے آئے جو صوفیانہ انداز ہے جو صوفیانہ تبلیغ ہے جو صوفیانہ بھائی چارگی ہے اگر وہ آ گئی تو ظاہری بات ہے کہ امریکہ کے عظائم ہو گئے یا بھارت کے عظائم ہو گئے یا اس کے اسرائیلیوں کے جو ازائم ہے تو وہ تو ان کے پورے نہیں ہوں گے اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کیونکہ شاید آپ کو اور ہم کو اس بات قیمت نہ ہو لیکن وہ ہمارے مذہب پر بہت زیادہ عبور اور نالج رکھتے ہیں انہیں ہمارے مذہب کی ہسٹری بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے جو خاص کر کے اس لائن کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک کے حالات اور ان کی ہسٹری کے بارے معلوم میں معلومات حاصل کریں تو وہ اتنی حد تک پہنچتے ہیں اور پھر ایسے اندازے وہ صحیح انداز لگاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے جس سے یہ ملک اور نیشن کو تباہ و برباد کر دیا جائے جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے ہمارے اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں کافی حد تک Uh, غلط فہمی کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو گئے اور اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانے لگے ہیں تو بعض لگا ہم جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں ان اللہ جب بھی کبھی بھی ایسا کوئی وقت آیا کہ جس میں عوام اہل سنت uh, کو یعنی یہ کہ کوئی نمائندگی ملی اور وہ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے لگے تو ہم ان اللہ تعالیٰ تن من دھن سے اس کے لیے یہ ہے کہ حاضر ہیں سپورٹر ہیں اور یعنی آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے چاہے ہم دنیا کے کسی خطے میں بھی کیوں نہ ہو لیکن ہم ضرور یہ ہے کہ وہ اپنے مسلط کے لیے مسئلہ کے اعلی حضرت کے لیے اور حق کی جو ہے وہ اس کے لیے اپنا پیغام جو ہے وہ جیسے بھی ہوگا ہم لوگوں تک پہنچائیں گے پس اللہ تعالی یہ ہے کہ ہمیں جو اچھے لیڈرز ہیں اچھے مخلص لیڈر ہیں وہ عطا فرمائے اور جب اوپر سے اللہ تعالی کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی تو ان Uh, ساری پریشانیاںصیبتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی تو حضرت میں مائک اندیز کرتا ہوں اگر چوتھے سوانہ بھائی یہاں موجود ہیں یا کوئی اور سانگ بھائی موجود ہیں تو موسٹ ویلکم اگر کوئی سوال ہے تو حضرت خفت یہاں موجود ہیں وہاں تو سوال کریں ان شاء اللہ تعالیٰ اور وہ ہمیں ضرور اس میں جائڈ فرمائیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ ویسے کہ فی الحال اتفاق کی بات ہے کہ آپ جاتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں میں بھی ایک منٹ ہوا ہے ادھر پاس میں نا ان کے پاس آیا تو میں وہ تھا تو چلو اچھا اتفاق ہوا ہے کوئی پتہ نہیں جی سبز گھائی آپ نے کیا کیا فرمایا تو حضرت میرا ایک سوال ہے حضرت پسنے لگا حضرت آپ کو آواز آ رہی ہے جذاک اللہ یہ حضرت یہ مطلب کہ میں نے سنا تھا آپ نے ہی سنی عالم صاحب سے کہ کفار کی مطلب کہ جا کو زکات خیرات جو ہے یہ نفلی صدقات بھی نہیں دے سکتے تو یہ ہیٹی کے لیے مسلمان جو ہے مطلب کہ ہیٹی وہ کالوں کا ملک ہے عیسائی ہیں ادھر مسلمانوں کا تو کوئی پتہ نہیں ہے وہاں پر کوئی شاید ہوگا تو اللہ علم مطلب کہ وہاں پر ہوگا بھی تو ذہرا کہ اب ظاہر کہ وہ کفار کا ملک ہے کفار کے لیے کفار کی تنظیموں کو فنڈ دیا جا رہا ہے مطلب کہ مسلمان دے رہے ہیں تو اور مساجد میں بھی ہو رہا ہے یہ فن ان کے لیے جی جمعے پر اعلان ہو رہے ہیں جیٹھی میں زلزلہ آ گیا تو فنڈ کریں گی تو مسلمانوں کی دکانوں پر بھی مسلمان دے رہے ہیں تو یہ ان کا دینا کیا جائز ہے اور مساجد میں ان کے لیے اعلان کرنا کفار کے لیے کیا یہ جائز ہے اس پر کیا شریک حکم لگے گا تو اس پر حضرت خوش وزاحت فرمائیں السلام علیکم و اللہ وہ دیکھیں زلفلہ آیا ہے تو اس کے لیے اگر تو آپ کی پاکستان کے اندر یا سعودی عرب کے اندر یا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اگر کوئی اسلامی ریاست ہے تو پھر تو یہ کنٹریبیوٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا لیکن جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو بہت سارے غیر مسلم ممالک نے آپ کو سپورٹ کیا نا آپ نے ان کی سپورٹ وصول کی تھی تو یہ پاکستان کے اندر کوئی اسلامی پوری دنیا کے اندر ایک بھی اسلامی ریاست قائم نہیں ایون کے سعودی عرب کے اندر سعودی عرب کے جو حکمراں ہیں جو بادشاہ ہیں جو ان کی منشا کے مطابق ہیں وہ چاہتے ہیں اگر وہ پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اسلامی ریاست نہیں جیسا کہ شریعت کے اندر ہے کیا اگر آپ قربانی کا گوشت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی خانوں کو نہیں دے سکتے ہیں آپ ان کو زکوات اور خیرات بھی نہیں دے سکتے ہیں تو وہ تو مسلمانوں کے لیے ہوگا جیسے کوئی اسلامی تنظیم ہے وہ ان کو نہ دیں لیکن جو ایسی فلاحی فلاحی تنظیمیں ہیں جو رفائی کام کرتی ہیں تو وہ اگر کریں تو وہ ایک الگ سے بات ہوگی جیسے کہ پاکستان میں زلزلہ ہے تو وہ بہت ساری فلاحی تنظیموں نے پاکستان کو سپورٹ کیا اور ہم سب نے سپورٹ لی ان کی امریکہ کی برطانیہ کینیڈا کی چائنا کی جاپان کی سب کی तो अब जब उधर आ गया है तो अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको करे तो ये गवर्नमेंट उसकी जवाब दे और जहां तक था कि हमारी जब नूरानी साहब थे अजी उनको फंड दिया जा रहा है वो मुसलमानों को तो नहीं चाहिए جی بالکل وہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کو فنڈ نہ دیں مسلمان تنگینیں یا باشعور مسلمان نہ دیں لیکن جس مسلمان کے دل میں یہ ہو کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے انسانیت کی بقا کے لیے دے رہے ہیں تو اب ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کہیں گے تو وہ تو آپ کو فنڈامنٹل کیا کہ آپ کو شدت پسند کیا کہ آپ کو وہ اگنور کر دیں گے جو آپ نے کہا تھا کہ ہمارا ایک عروج تھا نورانی صاحب کے دور میں اور دیگر ہمارے اکابرین کے دور میں وہ اب بھی وہ پلٹ سکتا ہے وہ عروج وہ آپ کی چیزیں اب بھی پلٹ سکتی ہیں وہ اب بھی آپ کا اقتدار آپ کی وہ ساری چیزیں اب بھی واپس آ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں تقریر کی بجائے عمل میں اترنا ہوگا ہمیں مباحثے کی بجائے عمل میں اترنا ہوگا اور ہمیں جو نا وہ اپنے سارے معاملات ادھر ادھر رکھ کے کام کام اور وہ جو قاعدہ اعظم نے کہا تھا نا کام کام وہ کام اس پر ہمیں توجہ دینا ہوگا اگر محض یہ تقریریں ہوں گی سوال جواب ہوں گے اور عملی طور پر ہم اس کو عملی جامع نہیں کرائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں تو پھر آئی تھنک وہ لاسٹ ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بالکل نقصان کیا ہے مزید ہم نقصان کی طرف جائیں گے